من ہمزه ونفخه ونفثه قال اللہ سبحانہ وتعالی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ سورة البقرہ آیت نمبر آٹھ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے حالانکہ وہ ہرگز مومن نہیں ہے یہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں جو موقع پرست ہوتے ہیں دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دل سے ایمان قبول نہیں کرتے ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے ان کے جھوٹ اور فریب کا ذکر اللہ رب العالمین نے بار بار اپنی کتاب کے اندر کیا ہے سورہ منافقون میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اکل منا فقون قولون شہد ان کل الله اللہ و اللہ علم ان قل رسول و اللہ ان جب منافق تیرے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم شہادت دیتے ہیں کہ بلا شبہ تو یقیناً اللہ کا رسول ہے اور اللہ جانتا ہے کہ بلا شبہ تو یقینا اللہ کا رسول ہے اور اللہ شہادت دیتا ہے کہ بلا شبہ یہ منافق یقینا جھوٹے ہیں اور اللہ رب العالمین نے سورہ مائدا میں فرمایا وا اذا جاءوکم قالو آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله اعلم بما كانوا يكتمون اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے حالانکہ یقیناً وہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے اور یقیناً اسی کے ساتھ وہ نکل گئے اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے وہ چھپاتے تھے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار چیزیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں وہ پیدا ہو جائیں وہ خالص منافق ہے اور جس شخص میں ان خصلتوں میں سے کوئی ایک ہو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے فرمایا جب اسے امانت دار سمجھا جائے تو خیانت کرے جب بات کرے تو جھوٹ کہے جب عہد کرے تو اسے توڑ ڈالے اور جب جھگڑے کرے لڑائی کرے تو بد زبانی اور گالی گلوچ کرے صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی مثال اس بکری کی ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان ماری ماری پھرتی ہو کبھی اس ریوڑ میں آتی ہو کبھی اس میں یعنی اس کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا اور ایک جگہ پر تو آپ سرسم نے فرمایا کہ سب سے بہترین وہ شخص ہے جو ایمان والا اور سب سے برا وہ شخص ہے سب سے برا وہ شخص ہے جو دو چہروں والا ہے ایک جگہ پر جائے گا تو ایک چہرہ دوسری جگہ پر جائے گا تو دوسرا چہرہ تو منافقین کے حوالے سے یہ آیا مبارکہ بنیادی حیثیت رکھتی ہے سورہ بقرہ آیت نمبر آٹھ کہ وہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایت نمبر 9 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ یُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا اللہ سے دھوکا بازی کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے حالانکہ وہ اپنی جانوں کے سوا کسی کو دھوکا نہیں دے رہے اور وہ شعور نہیں رکھتے یعنی وہ دل میں کفر چھپائے ہوئے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکا دینے میں کامیاب ہیں حالانکہ دھوکا ان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ دنیا میں ان کو مسلمان قرار دیا گیا اور انہیں مسلمانوں والے حقوق اور فوائد سارے حاصل رہے مگر آخرت میں وہ آگ کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے اور انہیں اس خود فریبی کا شعور ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ نساء میں فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون الله وهو خادعهم بے شک منافق لوگ اللہ سے دھوکہ بازی کر رہے ہیں حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے۔ اور سورہ مجادلہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم یبعثهم اللہ جميعا فیحلفون له کما یحلفون لکم وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٌ إِنَّهُمْ هُمُ <الْكَذِبُونَ> جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو وہ اس کے سامنے قسمیں اٹھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے قسمے اٹھاتے ہیں اور گمان کریں گے کہ بے شک وہ کسی چیز پر قائم ہیں سن لو یقیناً وہ جھوٹے ہیں وہی وہ اصلی جھوٹے ہیں میرے محترم بھائیوں اور بہنوں وہ بندہ جو دو چہروں والا ہے جو منافق ہے اوپر سے ایمان کا دعویٰ کرے اندر سے کفر اور شرک رکھے اور اندر سے عملی طور پر اگر اس کے اندر کوئی نفاق کی خصلت ہو ساری چیزیں خطرناک ہیں اللہ رب العالمین ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو خالص قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین و السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ